والا نہیں لی کا پاو وہ سے پانی نکل کر اس کے منہ میں آنے والا نہیں دریا سے پانی اٹھ کر کے اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں جس طریقے سے یہ آدمی ہاتھ پھیلائے ہوئے پیاسا مر جائے گا اور دریا بہتا رہے گا اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جو غیروں سے مانگتے ہیں کیا سے مر جائیں گے؟ ان کو کبھی بھی پانی ملنے والا نہیں ہے ناکام نہ نہ ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک کائنات کی ہر شے ہمارا سجا کر رہی ہے کائنات کی ہر شے ہمارا سزا کر رہی ہے اس کے بعد اللہ تبارک نے حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ حق کی مثال ہوتی ہے नीचे बैठ जाने वाले मादे की नीचे जो बैठ जाता है मादा उसकी मिसाल हक है और आपने झाग बैठते हुए देखा है झाग फार्म जबद हो पाए वो जो बुलबुला होता है बुलबुला देखो फूला हुआ थोड़ी दूर तक जाता है और बाजाहिर बड़ा मोटा मालूम होता है लेकिन आगे चल करके फस खत्म हो जाता है टाटा पिछ हो जाता है इसका मतलब यह कि बजा बुलबुला بہت نمایاں نظر آتا ہے یہ مثال باطل کی ہے بادل بہت تعداد میں نظر ا رہے لیکن زیادہ دنوں تک یہ باطل حق کے مقابلے میں ٹکنے والا نہیں اس لیے کہ حق وہ چیز ہے جو بیٹھ جائے نیچے وہاں ما عین فوناس فیم کوسفل زمین میں بیٹھ جاتا ہے یہ حق کی مثال ہے اللہ فرماتا کر ہے کرالکہ یذرب اللہ الحق والباطل ایسے ہی اللہ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی اس کے بعد کچھ عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی اور عقل مندوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالیہ نے رسولوں کے تعلق سے تناسب کا نہیں ہوتا فرشتوں کی بی نہیں ہوتی فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے اور یہاں گیا جتنے بھی رسول آئے سب کے بیوی بی بچے تھے اس کا مطلب وہ سب بشر تھے اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک وطہ کتاب کے اندر تقبیر کی کتاب کے اندر ہٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے روایت ہے اور جو مانتا ہے لکھ دیتا ہے لہذا برابر اللہ تبارک تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ دعا قزا کو بدل دیتی ہے اس کے بعد سوریہ ابراہیم شروع ہوتی ہے ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قرآن یعنی اہل باطل کا بیان فرمایا ہے تذکرہ کیا ہے اور ان کی چار صفتیں بیان کی ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اللہ حیات دنیا ایک صفت تو ان کی یہ ہے کہ دنیا ہی ان کے پیش نظر ہے اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ یسون سبیر اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کی یہ تیسری صفت ہے کہ وہ کجی تلاش کرتے ہیں کجی تلاش کرتے ہیں کہ جی کہ کہیں کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو ہم اسلام کے اوپر اعتراض کریں اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ان کی یہ اندھیرے میں چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اندھیرے میں رہیں اندھے کو کیا چاہیے اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں لیکن یہ ایسے اندھے ہیں یہ چاہتے ہیں پوری دنیا اندھی ہو جائے یہ منکرین قرآن کی چاروں سب بیان کیے اللہ تبارک کیسے اندھے ہیں یہ لوگ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواحد کی اور مشرق کی مثال بیان کی ہے مواحد جو ہے یہ بینا کی طرح ہے اور مشرق اندھے کی طرح ہے اور فرمایا امہل تصوی ظلمات و نور کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے اللہ نے فرمایا امہل تصوی ظلمات و نور کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے جیسے نور اور ظلمت دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی مواحد اور مشرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مومن نور کی رہنمائی چل, میں چلتا ہے اور مشرک جو ہوتا تاریکی میں چلتا ہے اور جو آدمی تاریکی میں ہو وہ کچھ بھی اٹھا لیتا ہے زمین سے کچھ بھی اٹھا لیتا ہے زمین سے اب دیکھو کیا کیا کرتا ہے مشرق کچھ بھی اٹھا لیتا ہے زمین سے अंधेरे में आदमी को कुछ सुझाई नहीं देता तो कुछ भी उठा लेता है उठाने चला है ढेला उठाने चला है पत्थर और हाथ में आ गया सांप इसलिए कुछ उस, दिखाई तो देता नहीं वो जुलमत में भटक रहा है तो मुशरिन की मिसाल अंधेरों में भटकने वाले आदमी की तरह है वो कुछ भी उठा सकता और कहीं भी ठोकर खा करके गिर सकता है उसे ना मालूम कि आगे खाई है कि आगे गधा है कि आगे सीधा रास्ता है कि आगे मोड़ है कि आगे कजी है क्या है उसको कुछ समझ में नहीं आता अल्लाह तबारक वाला ने تمام امبیا کرام کی قوموں کے جو سرغنہ ہیں شیطان لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی دعوت پر کان نہیں دھرا ان کی ایک حرکت بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے رسولوں سے کہا اپنے اپنے دور کے اندر کہ دیکھو یا تو ہمارے مذہب کے اندر آ جاؤ یا پھر ہم تم کو اپنی بستی سے نکال کر کے دم لیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے بعد اللہ تبارک جہنم کا تذکرہ فرماتا ہے فرماتا ہے سے ایک عذاب دیا جائے گا اس کو کیا پکڑ لیا جائے گا اس کو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے کہ لاؤ کھولتا ہوا پیپ لاؤ پیپ جو بدن سے نکلتا ہے کھولتا ہوا ایک تو بدبو آ رہی ہے اس میں اور دوسرے خول خول رہا ہے پیپ اور اس کے بعد اس کا منہ کھولا جائے گا فرشتے, مو کھول دے گا. وہ فرشتے کھولیں گے تو کتنا منہ کھلے گا آپ؟ اور جرگا پی ڈالیں گے اس کے مو تو جرا جرا کر کے پیے گا گھونٹ گھونٹ کر کے اسے نگلنے میں بہت دقت ہوگی اور بدبو سے وہ تو پریشان ہوگا اور اس کے علاوہ ایسے ایسے عذابات ہیں اسے ایسا لگے گا یاتی ہل مو تم ان کل مکانی ہو بھی مہیت. اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو اما ہو لیکن اسے موت نہیں آئے گی اب آپ اندازہ لگائیے کس نے خوف میں ہوگا آدمی جاتی ہل موت من کل مکان ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو اما ہو لیکن موت نہیں آئے گی موت نہیں آئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ کافی لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں کتنی بھی نیکی کریں ان کی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تمثیل کتنی اچھی ہے, دیکھو ہے. فرمایا کی جو لوگ کافر ہیں جو لوگ ہیں ان کے عملوں کی مثال ایسے جیسے کھلے ہوئے میدان کے اندر راک کا ایک ڈھیر ہو جو تیز ہوا کی زد میں ہو گردو گاڑی ہو جا رہی ہے نہیں جیسے ایک میدان کے اندر راکھ کا ڈھیر ہو راک کا ڈھیر میدان کے اندر اور ایک تیز اتن ہوا رات کا اس ڈیر کے اوپر چل رہی ہو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دھیر کا کیا حال ہوگا راکھ ادھر ادھر بکھر جائے گی اور ادھر, ادھر بکھر جانے والی چیز انویلوڈ ہوتی ہے اس کی کوئی ویلویشن نہیں ہوتی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ایسے ہی مشرقین کے عملوں کی حقیقت یہی ہے ایسی راک اور ایسی رات کا ڈھیر جو تیز اتن دباؤ کی زد میں ہو کوئی ویلویشن نہیں اللہ کی بڑی پیاری تمثیل ہے بات معمولی بیان کی جاری لیکن تمثیل کتنی آلہ ہے کتنی آلہ درجہ کی تمثیل ہے اس کے بعد شیطان کی ایک تقریر اللہ نے نقل فرمائی ہے شیطان کی تقریر ہے وہ شیطان کی وہ آگ کے تخت پر بیٹھے گا آگ کے تخت پر بیٹھ کر کے اس کی تشریف کا کیا آل ہوگا اندازہ لگائی ہے ہاں وہاں تقریر کرے گا یہ اللہ نے اس کی تقریر نقل فرمائی ہے تقریر نقل فرمائی فیصل ہو چکا ہوگا لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں گے آ کر کہ یا مشرق گے ان کا دامن پکڑ لو یہ بچا لیں گے ان کا وسیلہ لے لو یہ بچا لیں گے ارے کیا بات ہے آج تو کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے تو شیطان بولے گا اندر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا کہ کی توحید کو پکڑ لو شرک مت کرنا ورنہ تمہارے لیے خرابی ہے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا دیکھو مواہدین جنت میں گئے وہ تو تم فاق لفت تو جو وعدہ کیا تھا میں وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں بگاڑ لو جو بگاڑنا جواب ہے یہ اور بہت خطرناک جواب ہے ساتھ چھوڑ دینے والی بات ہے ڈوبنے والے کو ہاتھ پکڑ کر کے چھوڑ دینے والی بات ہے بات تو تم پاک لم میں نے جو وعدہ کیا تھا میں وادے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اب جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو اور وما تو تمہارے اوپر دباؤ نہیں ڈالا تھا بس بلایا تھا تم کو طرح طرح سے جب تم لی میری بات تم لوگوں نے مان لی بلا تلوم ملامت مت کرو خود کو ملامت کرو ماں نبی مسرقی کتنی زبردست تقریر ہے وہ تقریر دیکھ لو بڑی تفصیلی تقریر آپ کو تفریح میں مل جائے گی میں نے خلاصہ بیان کر دیا اس تقریر کا اس کے بعد اللہ تبارک قرآن کے اندر. انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے دیا دس آیات ایسی ہیں جس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور ستر سے زائد احادیث متواترہ ہیں ستر سے دس احادیث کے اندر عذاب قبر کے اشارات ہیں یاد رکھو اس کو کیا 70 سے ستر سے زائد احادیث سے متواترہ ہیں جن کے اندر قبر کے عذاب کی صراحت موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے 70 سے زائد احادیث ہیں اور بھی متواتر صحیح اور 10 آیات قران کے ایسے ہیں جن کے اندر اشارات موجود ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے یوسف بیت اللہ الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا کہ اللہ تبارک وتعالی قول ثابت کی وجہ سے ایمان والوں کو جمع دیتا ہے اور ان کی تقویت فرماتا ہے مثلا جب فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر پوچھتے ہیں کی تیرہ رب کون جس کو ماننے والا تھا تو؟, تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی وجہ سے بچ جائے گا وہ قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے گا یو ثبت اللہ اللہ بین مومن کو اللہ ثابت قدم رکھے گا فرشتوں کے جوابات دینے کے وقت اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کلم کفر کی مثال شرک کی مثال اور کلم طیبہ کی مثال اور مواحد کی مثال ان کے اعمال کی مثال اور مشرقی اور جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں یہ پانچ کلمات لے کر کے چڑھتے ہیں فرشتے اور آسمان میں ان کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کو دیکھتا ہے معاہدین کے اعمال کو اور مشرقین کے امال کا حال کیا ہے ان ان کا ان ان من فوق ان قرار. کہ مشرقین کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں اٹھتے لہذا بہت خوش ہیں ٹائٹل دے کر کے ہم اہل سنت والے اہل سنت والی ہم اہل سنت والے تو حقیقت ایسے مشرکین کے اعمال آسمان کی طرف نہیں چڑھتے موحدین کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حکم یہ ہوا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے وادی غیر ذیذہرا کے اندر چھوڑاؤ چٹیل میدان کے اندر جہاں دور دور تک کوئی شجر سایہ دار نہیں دور دور تک پانی کا انتظام نہیں کوئی چشمہ نہیں کو چھوڑ کر کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں بیوی پوچھتی ہے غیر ذیذہرا کے جہاں آدمی نہیں آدمزاد نہیں پانی نہیں درخت نہیں پتریلا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو کیا اللہ کا حکم ہے, ہے? ہے, ہے. ہے سوکھ چکا ہے حضرت حاجر پریشان ہے سفا سے مروا مروا سے مروا مروا سے سفا اور یہ اللہ کی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے جو دوڑی ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو دوڑا رہا ہے دوڑتے رہو حضرت حاضرہ نقشے قدم پر چلتے رہو میری بندی نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی لہذا قیامت تک آنے والے تمام حاجیوں کو صفا اور مروہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑا رہا ہے اور دوڑ رہے ہیں حاجی جبکہ دوڑنے کا کو کوئی مقصد نہیں ہے صرف حضرت حاضر علیہ السلام کی جو ہے سنت تازہ ہو رہی ہے اور ماتب آ گئی سفا سے مروا مروا سے سفا بچے کو ایک پتھر کے آڑ میں چھپا رکھا تھا وہاں بھی پہنچی تو دیکھا کہ سورج وہاں بھی پہنچ چکا ہے اور پتھر بہت گرم ہو چکا ہے اور بچہ ایڈیاں رگڑ رہا ہے لیکن دوبارہ جب آئی تو دیکھا کہ جہاں بچے نے اپنی ایڈیاں رگڑی تھی وہاں سے چشمہ ابل پڑا ہے تو حضرت اسماعیل نے جہاں ایڈیاں رگڑی وہاں سے چشمہ ابل پڑا زمزم دنیا کا کو کوئی پانی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور حضرت ابراہیم علیہ کو آیات بجینات میں سے شمار کیا ہے کہ یہ کابا کے ہونے کی علامت ہے کہ جہاں پر میرے مقام نے اپنا قدم رکھا تھا میں نے اس کے قدم کو یادگار بنا دیا ہے پتھر کے اوپر اس قدم کا نشان موجود ہے اور جہاں پر اس کے بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تھیں ہم نے وہاں پر پانی نکال دیا اور قیامت تک اس کو ایسے پوری دنیا کو لوگ سہراب ہوتے رہیں گے حاجی نہائیں گے بھی حاجی اپنے احرام کو دھوئیں گے بھی اور حاجی اپنے اپنے ملکوں کے اندر یہ پانی لے جائیں گے بھی اور اس پانی کا تجزیہ سائنس ہی جو ہوا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ بڑا متبرک پانی ہے اس کے اندر صرف پیاس بجھانے کی قوت نہیں بلکہ غذائیت بھی موجود ہے اگر کوئی آدمی اس پانی کو پی لے تو جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہے غذائیت بھی موجود ہے اس کے اندر. ایک طرف تو پیاس کی صلاحیت موجود دوسرے اس پانی کے بھی موجود اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعا نقل کی ہے دیکھو نبیوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں بڑی عمدہ دعائیں ہوتی ہیں اس میں دیکھو دو دعائیں مانگی ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ایک تو اے اللہ جہاں میں نے اپنی اولاد کو بتایا ہے اس جگہ کو امن بنا دے امن بنا دے اور دوسرے ان کو بت پرستی سے دور رکھنا ہے دعا دیکھو دعا دیکھوسلام دیکھو <الْأَسْنَام> اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو دو چیزوں سے دور رکھنا ایک تو ان کو امن و امان میں رکھنا خوف و خطر میں مت رکھنا اور دوسرے بت پرستی سے ان کو دور رکھنا دیکھو امن و امان اگر نہ ہو تو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے نہیں اگر کرفیو لگ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے امن و امان ختم ہو جائے تو آدمی کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے مال کو تکلیف پہنچتی ہے اور اگر آدمی بت پرستی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پوری دوحان, روحانی دنیا رد ہو جاتی ہے امن جسم سے تعلق رکھتا ہے اور بت پرستی کا تعلق روح سے ہے, روح خراب ہو جاتی اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے یہ جسم کے لیے بھی دعا مانگتا ہے اور آخرت کے لیے بھی دعا مانگتا ہے روح کے لیے بھی دعا مانگتا ہے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا نقل کی گئی ہے کہ مقیم اے میرے اللہ اے میرے رب میرے اولاد کو میری نسل سے ہونے والی میری ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا بنا رب اجل مقیم الصلاۃ و من بنا و وتقبل دعاء میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا بتائیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے لہذا نمازوں کے اندر پوٹھائی خدا کے لیے مت کرو خدا کے لیے مت کرو رب اجل مقیم اس کے بعد اپ نے دعا فرمایا ربنا اغفر لي والوالدین والمؤمنین يوم يقوم الحساب اپنے ماں باپ کے لیے اپ لوگ دعا, اپنے دعا کرو اپنے ماں اس لیے کہ بچوں کی دعا ان کے والدین کے مرنے کے بعد ان کے جو ہے ترقی درجات کا باعث ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ, وَقُلَّ الَّذِينَ کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اس دن سے پہلے جس دن کے اندر نہ تو یوم اللہ بے فیہ پی خلال نہ تو وہاں خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ابھی پڑھ لو آدمی مر گیا تو پھر اس کے اوپر نماز نہیں ہے پرانے حکیم کی سات نے فیصلہ کر دیا کہ اولیا و اولیا جو نماز پڑھتے ہیں خبروں کے اندر یہ سبسلے بازی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں رہا معراج کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک دوسرا عالم دکھایا تھا اس عالم کو آپ عالم مثال سے تعبیر کر سکتے ہیں اس لیے کہ موسا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہی موسا چھٹے آسمان پر ملے اور وہی موسا آپ کے ساتھ نماز میں تھے بیت المقدس کے اندر تو ایک دوسرا عالم ہے اس عالم کو اس عالم پر قیاس مت کرو کہ حضرت موسا علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اولیا بھی اپنی خبروں میں نماز پڑھتے ہیں بالکل غلط ہے لیے کہ مرنے کے بعد آدمی اعمال کا مکلف نہیں رہتا نماز کا مکلف نہیں رہتا یہ آیت کریمہ تردید کرتی ہے اس بات کی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ولی ان کا قبر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ مرنے کے بعد حملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ یہاں یہ ہے کہ پیراند پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالا نے جو ہے قیامت کے دن جو مشرقین ہے منکرین ہیں وہ جب اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی ان کی کچھ حالتیں آنکھیں چائے گی آخیں پھٹ جائیں گی ایسا منظور ہوگا جب اللہ تبارک اٹھائے گا اور انجام معلوم ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے تو تشخصی الفسار آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی خبروں سے اٹھائے جانے کے ہمارے اپنے سروں کو اور دوسرے حیرت سے استے سے سر اٹھائے دوڑتے رہیں گے اور لا طرف ان کی پلک نہیں جھپکے گی اب حیرت کا اندازہ لگا یہ پلک نہ جھپکے اس کا مطلب سامنے کوئی خوفناک منظر ہے لا طرف یہ تو آنکھ کا حال ہے پٹی کی پٹی ہے پلک نہیں رہی ہے تم ہوا دل اڑے ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے وہ تم ہوا دل ہوا ہوں گے ان کے اڑے ہوئے ہوں گے یہ مجرمین کے اٹھتے وقت کی حل بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مجرمین کہیں گے اب بنا آخر قریب جانے والا نہیں لہٰذا جو یہ کہتے کہ روح دنیا میں آتی ہے, ہے نہ تو, تو اولیا کی روحیں یہاں آتی ہے نہ شہدا کی روحیں یہاں آتی ہے نہ یہاں کسی ارے گھر نہ روح آتی ہے جو آدمی ادھر سے چلا گیا وہ ادھر ہی ہے ادھر کوئی روح نہیں آتی یہ عدیدہ باطل ہے روحوں کے آنے کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں اور جمعرات کے دن یہ ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک کے دن کو بدل دیا جائے گا حضرت نے جب زمین اور آسمان کو بدلا جائے گا اس وقت لوگ کہا ہوں گے زمین کو بدلنا, نئی زمین سے اور اس آسمان کو بدلنا نئے آسمان سے اس کہ ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس وقت لوگ پلس رات کے آندھیروں میں چل رہے ہیں تب زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب جس زمین کو بدلا جائے گا وہ زمین ایسے ہوگی جیسے میدے کی روٹی میدے کی روٹی اور لا طرا فيها عوج کہیں اونچائی کہیں نیچائی ہے نہ زمین میں اللہ تبارک تعالی اسے سطح مستوی بنا دے گا۔ سطح مستوی بنا دے گا ایک دم پلین فلیٹ نظر آئے گی کہیں اونچائی نیچائی نہیں ہوگی اور اسی زمین کے اوپر جو نئی زمین ہوگی اسی کے اوپر حشر ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو مجرمین اس وقت بیڑیوں میں جکرے ہوئے ہوں گے۔ جیسا جرم ہوگا مثلا ایک لوگ ہے چوری کرنے والے لوگ تو جتنے چور لوگ ہوں گے سب کو ہتکڑی لگا دی جائے گی بیڑی لگا دی جائے گی. اور سب کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور ایک فرشتے کے ہاتھوں کی لگام دے دی جائے گی۔ سارے لوگ پتے ہوئے ہیں ان کا ایک پروف ہے اور پھر دوسرے گناہ کرنے والے لوگ ہیں اور پھر ان کو بھی جکر دیا جائے گا ان کو ایک ساتھ باندھ دیا جائے گا اور اس کی ڈور ایک خوفناک فرشتے کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس وقت تم دیکھو گے مجرمین کو کہ مقررنینا فلاسفاد کہ وہ بیڑیوں میں جکرے ہوئے ہوں گے اور سرابیلہم من قتیرا ن متخشو وجوہہم النار جہنم کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ ان کو جو لباس دیا جائے گا۔ آدمی جب جاتا ہے کہیں دوسری جگہ پر تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی لو لباس پہلے خاص لباس ہوتا جیل کا لباس ہوتا ہے تو جیل میں جا رہے ہیں تو یہاں مخصوص لباس ہوتا ہے جیل کا قران حکیم بتا رہا ہے کہ جہنمی جب جائیں گے تو وہاں اس جیل کا لباس کیا ہوگا جہنم کی جیل کا لباس کہا گیا سرابیلہم من قطران ان کے لباس تارکول کے ہوں گے تارکول کے لباس ہوں گے تارکول کے اور تارکول جانتے ہیں تارکول بولتے ایک جل جانے والا مادہ ہے آگ کو بہت تیزی سے پکڑتا ہے اب بتائیے کہ آدمی کو اگر تارکول کا لیباس پہنا دیا جائے اور جہنم جیسی گرم جگہ میں ڈال دیا جائے آگ میں بتاؤ اس کی حالت کیا ہوگی آدمی کو تارکول ڈامر پہنا دیا جائے یہ جس سے زمین کو لیبل کیا جاتا ہے زمین کے اوپر بچھایا جاتا ہے اب اس وہ آدمی کو آدمی کو پورا لپیٹ دیا جائے اور جو ہے بدن پر لگا دیا جائے اور آگ چھوا دی جائے آدمی کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے آپ آزاب ہے سے لوگوں کو پناہ چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی خوفناکی سے خوفنا محفوظ رکھے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی آل ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد والا علی محمد انتمبارک ابراہیم والا علی آل ابراہیم المجی یہ تیرہ فارغ کا جس تھا جہاں حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اللہ میں نیکمل اسی طرح دموں فرمایا. آیت میں اللہ دن موحدین جنت میں جائیں گے وہ මුچھرے یہ منظر دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ بھی مسلمان ہوتے کہ کچھ دنوں سزا بھگت کر کے جنت کے مستحق بن جاتے لیکن اب تو ہمیں اسی ابدی عذاب میں رہنا ہے ہمیں اس عذاب سے رستگاری نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم دروشریف پڑنے بار اللہ مصلی علیہ محمد علیہ محمد ان کاما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علیہ ابراہم کا حمید المجید اللہ مبارک علام محمد امالٰ عل محمد انکم بارک تعالیٰ ابراہیم والا علیہ ابراہم کا حمید المجید اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ ان مذہب بیزاروں کو دنیا پرستوں کو مشرقوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ چند دن کھا پی لیں یا کلو آپ کہ وہ کھائیں مزے کریں اور ان کی امیدیں انہیں غافل کر دیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس خطرے سے دو چار ہونے والے ہیں آج مشرقین کو دیکھیے کافروں کو دیکھیے بڑی بڑی دکانیں ہیں بڑی بڑی بلڈنگس ہیں جن میں وہ داد عیش دے رہے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ان سے کہیے ہمارے ابھی چند دن کھا پی لیں مزے کر لیں اور ان کی تمنا انہیں غفلت میں ڈالے رہے ان قریب یہ ایک خوفناک انجام سے دو چار ہونے والے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ قرآن جو آلہ حقائق اور آلہ تعلیمات کے اوپر مبنی ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے حفاظت کا مطلب کیا ہے ایک جگہ اللہ نے خود اس کی شرح فرمائی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا کیا انداز اختیار کیا ہے انداز کیا ہے اور حفاظت کس طرح ہوگی ایک جگہ فرماتا ہے لایا کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے یہ قیامت تک اسی طرح بغیر زیر زبر کے فرق کے ساتھ موجود رہے گا اور اسی طرح موجود رہے گا جس طرح ہم نے اپنے رسول پاک جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا ہے اور انداز کیا ہوگا حفاظت کا کہ ہم اسے سینوں میں بھی محفوظ کر دیں گے اور سفینوں میں بھی محفوظ کر دیں گے ایک حافظ از اول تا آخر پورا قرآن اپنے سینے میں موجود رکھتا ہے گویا اللہ نے اس کے سینے کو لوہے محفوظ بنا دیا ہے حافظ کا سینا لوہے محفوظ کی طرح ہوتا ہے جو قرآن حکیم ہوا ہے اس کی نقل سینے میں موجود ہے تو سینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو محفوظ کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کریم کے حافظ ہوتے جبکہ دنیا کی کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں ہے کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اپنے مذہب کی پوری کتاب از اول تحقر حرفن، حرفن ہر فن لفظ ہے کوئی دعوی نہیں کر سکتا اور مسلمانوں میں دیکھیے کہ کم سے کم ہر گلی میں ایک بچہ تو تقریباً حافظ قرآن انشاءاللہ ملے گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سینوں میں قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا اور اس کی حفاظت کا دوسرا انتظام فرمایا کہ اسے سفینوں میں بند کر دیا سفینوں میں بند ہے اگر ڈاؤٹ ہو سفینے میں تو سینے سے ملا لیا جائے اور اگر سینے والے قرآن میں ڈاؤٹ ہو تو سفینے سے ملا لیا جائے ایک دوسرے کو ملا کر کے کریکشن کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے آج ایک تاریخی حقیقت ہے قرآن حکیم جس طرح اترا صحابے کرام اسے لکھتے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس قرآن حکیم کو ما بینت جمع کر دیا گیا ماں بہن کا مطلب یہ ہے کہ اور ادھر ادھر, ادھر اورات کو جوڑ کر کے دو دفتیوں کے درمیان کر دیا گیا یہ ایک دفتی اور یہ دوسری دفتی ماں بہن قرآن کو جمع کر دیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہے انہوں نے اسی مسحفے ابو بکری سے قرآن کو نقل کروایا اور اس کے مختلف نسخے ممالک اسلامیہ کے اندر بھیج دیے مصحف عثمانی جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مصحف ابو بکر سے نقل کیا تھا سمرقند کے میوزیم کے اندر آج بھی موجود ہے اس طریقے سے یہ دیکھیے اس انداز سے لکھا ہوا وہ قرآن حقیم اس قرآن کو لے جائیے اور سمرقند کے میوزیم سے مصحف عثمانی کو نکالیے ایک لفظ کا فرق آپ نہیں پائیں گے یہ نقل ہے قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے عثمانی جو سمرقند میں محفوظ ہے بقیہ اور کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ہاں بلا شک اور بلا ریب یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے بارے میں پورے اصوک اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی لفظن لفظ اور حرفن حرفن آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے بلا کسی ہیر پھیر کے بلا کسی فرق کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک کائناتی حقیقت بیان کی ہے کے سٹوڈنٹس کو ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اللہ فرماتا ہے اسٹوڈینٹس کے, کے لیے قابل مطالعہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان میں بروج بنا دیے بروج سے مراد وہ مستحکم سرحدیں ہیں فورٹی فائڈ اسفیئرس ہیں کیا فورٹیفائڈ اسپیئرس یعنی مستحکم سرحدیں جو غیر مرئی ہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں انسین ہیں دیکھیے ہماری زمین سے اوپر فضائے بسیط ہے جہاں تک ہوا ہے وہ فضا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول شروع ہوتا ہے جہاں ہوا نہیں ہے فضا وہاں تک ہے جہاں تک ہوا ہے اور اس کے بعد خلا ہے اور اس خلا کے اندر ہوا نہیں ہے اسی خلا کے اندر جو لام متناہی ہے یہ کتنی وسیع ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے اور اسی فضا کے اوپر جو خلائے ہے متناہی ہے اتنی وسیع کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی وسعت معلوم نہیں ہے سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے تقریباً پچیس سہی ایک بٹے تین اپنے محبر کے اوپر گردش کر رہا ہے اور پورے نظام شمسی کے ساتھ دو سو میل فیس کنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یاسین میں فرمایا سیارہ اور بہرون اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور وہ ہمارے حکم کے تابے ہیں ہماری نگاہوں کے اندر ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں میں بروج بنا دیے ہیں وہ فورٹی فائیڈ اسپیئر ہیں مستحکم سرحدیں ہیں کہ آدمی ان سرحدوں کو پار کر کے آگے نہیں جا سکتا نہ کوئی راکٹ جا سکتی ہے اور نہ کوئی جہاز جا سکتا ہے صرف خلا تک آدمی کی پہنچ ہے ممکن ہے سورج تک پہنچ جائے چاند تک پہنچ گیا ہے ممکن ہے ماس تک پہنچ جائے مشتری تک پہنچ جائے زہرہ تک پہنچ جائے نیپچون تک پہنچ جائے اوتارک تک پہنچ جائے ان تمام سیاروں اور ستاروں تک پہنچ جائے لیکن اس کے بعد مستحکم سرحدیں ہیں ان کے اگے کوئی راکٹ نہیں جا سکتی نہ کوئی جہاز جا سکتی ہے اس کو قرانے حکیم نے بروج سے تعبیر فرمایا ہے وہ حفظناھا من کل الشیطان الرجیم یہاں تک تو شیطان بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی شیطان 45 اسفیئرز اور مستحکم سرحدیں جو ان سین ہیں قریب ہوتے ہیں کہ اوپر سے شہاب ثاقب چھوٹتا ہے الا من استرق السمع فاتبعهو شهاب مبین سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں شیاتی تو ان کے اوپر شہاب ساکب چھوٹتا ہے شہاب کائنا کا کی شوائیں اور کبھی کبھی ہماری آنکھیں ان شاء کو دیکھتی ہیں کہ وہ فضا کو چیلتی ہوئی زمین کے اوپر گرتی ہے جن کو ہم ٹوٹتا تارا کہتے ہیں بعض لوگ اس ٹوٹتے تارے کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی منت مارتے ہیں اور ان کا یہ عقیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹتے تارے کو دیکھ کر کے اگر کچھ مانگا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے یہ ایک غلط عقیدہ ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یہ ایک کائنا کی حقیقت ہے کوسمک ریز ہیں جو گرتی ہیں در حقیقت یہی شہاب ثاقب ہیں اور شیطانوں کو مارنے کے لیے یہ ریز ان فورٹی فائیو اسپیئر سے گرتی ہیں سمافات باہو شہابین یہاں تک کی آیتوں پر ایک کاسمولوجی کے مطالعے کو اور اسٹوڈنٹس کو کافی گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ رسانی کے نظام کے اوپر بحث کرتا ہے کہ یہ پانی جسے تم پیتے ہو اگر یہ پانی نہ ملے تو تم صفائی ہستی پر زندہ نہیں رہ سکتے عجیب و غریب بات ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں جتنی زیادہ ضروری ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کو اور ان چیزوں کو اتنا ہی زیادہ کر دیا ہے مثلا انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کونے کونے میں ہوا رکھ دی ہے کئی بھی آدمی رہے سانس ضرور لیتا ہے اور مفت میں نعمت مل رہی ہے اس آدمی سے پوچھو جس کا نظام تنفس خراب ہو جاتا ہے اور اسے گیس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اس وقت سمجھو کہ اس ہوا کی کیا قیمت ہے اس وقت اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو مفت مہیا کر رہا ہے اس کے بعد جو ضروری چیز ہے انسانی زندگی کے لیے دوسرے نمبر پہ وہ پانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے پانی کے اوپر بحث کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی میری ہم لوگوں نے قرآن حکیم پر غور کرو چودہ روشن ہو جاتے ہیں ذہن کے گئی ذرا دیکھو موسم تمہاری نگاہوں کے سامنے تین ہے جاڑا گرمی برسات چار مہینے گرمی چار مہینے سردی اور چار مہینے برسات اب بتاؤ اگر پانی برسا کر ہم چھوڑ دیتے تو بکیا آٹھ مہینوں کے لیے تمہارے پاس کون سی ٹنکی ہوتی کہ آٹھ مہینوں کے لیے پانی سٹور کر سکتے نہیں ممان تم لو بخازنین تم آٹھ مہینے کے لیے پانی نہیں جمع کر سکتے تھے یہ تمہارے بس کا نہیں تھا ہم نے کیا کیا پانی کو بہنے نہیں دیا بلکہ کنویں بنائے کنو کے اندر پانی رہتا ہے ندیاں جاری کی ندیوں کے اندر پانی موجود رہتا ہے سمندر بنایا اور سمندروں کے اندر پانی موجود رہتا ہے ہم نے اسٹور کیا ہے اس کو تم کیا آٹھ مہینوں کے لیے پانی کو اسٹور کر سکتے تھے ممان تم لوگ بے خاص تم اسے اسٹور نہیں کر سکتے تھے اسے جمع نہیں کر سکتے تھے کوئی خزانہ کہتے ہیں ٹنکی کو عربی میں اسی لفظ کو اللہ نے استعمال فرمایا ہے, تم ہے تمہارے پاس کوئی کوئی خزانہ ایسا نہیں ہوتا کوئی ٹنکی ایسی نہیں ہو سکتی تھی نہ بنا سکتے تھے جس میں آٹھ مہینے کا پانی جمع ہو سکتا ہو ہم نے بڑی بڑی ٹاکیاں بنا دی ہیں ندیوں کی شکل میں سمندروں کی شکل میں کنو کی شکل میں اور ہمارا نظام آب رسانی دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے ذرا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ سورج کو حکم دیتا ہے کچھ قریب ہوتا ہے سورج وہ سمندر کے اوپر اپنی روشنی ڈالتا ہے اپنی حرارت ڈالتا ہے اور اسی سمندر سے ہاتھ بند کر کے پانی فضائے بسیت میں پھیل جاتا ہے عجیب و غریب بات ہے کہ سمندر کا پانی کھا رہا ہے کھا رہا ہے پانی کبھی غور کیا اس لیے کہ اس سمندر کے اندر کروڑہ مخلوقات اللہ کی وہ ٹیلی ویژن میں وہ کون سا ایک چینل آتا ہے دیکھو بڑا عجیب و غریب ہے دیکھو کہ اللہ تبارک بتا کی کتنی مخلوقات ہیں سمندروں کے اندر مرتی ہیں سڑتی ہے گلتی ہیں اگر یہ جانور سڑیں گلیں تو پورے سمندر کا پانی اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو اگر یہ پانی سمندر کا میٹھا ہوتا کھارا نہ ہوتا یہ جانور مرتے سڑتے گلتے تو ان کے تافن سے ان کی بسانج اور ان کی سڑانج اور ان کی بدبو سے صحت انسانی جو خشکی پر ہے متاثر ہو جاتی جینا بحال ہو جاتا لیکن ہم نے اس پانی کو کھارا بنا دیا مرو سڑو گلو سب اللہ تبارک پانی نمکین پانی کے ذریعے ساری گندگی کو ساری سڑانت کو ختم کر دیتا ہے اس وجہ سے اس نے سمندر کا پانی کھارا بنایا ہے اور یہ حکمت ہے سمندر کے پانی کو کھارا بنانے کی پھر دوسری قدرت دیکھو ہماری کہ ہم اسی پانی سے جو کہ کھارا ہے بھاپ بنا کر کے پہلے فضائے آسمانی میں لے جاتے ہیں پھر ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بھاپ کو جو پانی کی شکل میں ہے پانی ہے ان چلتے پھرتے جہازوں کو جہاں ہم حکم دے پہنچاؤ پتا نہیں کتنے کیلن پانی ہوتا ہے چھوٹے بادل کے اندر اور ہوائیں اس پانی کے جہاز کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے لے کر کے چلتی رہتی ہیں بارس اللہ ہم نے بھیجا ہوں کو اور ان بوچھل بادلوں کو جن کے اندر گیلنوں پانی بھرا ہوتا ہے لے کر کے چل دی عجیب بات ہے کھارے پانی سے ہم نے جو یہ پانی نکالا ہے یہ پانی بالکل میٹھا ہے ہم نے نمکین جو مادہ تھا وہ نکال دیا شارٹ آؤٹ کر دیا الگ کر دیا اس کو اب یہ جو پانی برس رہا ہے یہ پانی میٹھا ہے یہ نظام آب رسانی دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے اور اس میٹھے پانی کو ہم کنو کے اندر ندیوں کے اندر اور گڈھوں وغیرہ کے اندر سٹور کر دیتے ہیں اس میں غور کرنے والوں کے لیے بے حد اور بہت بڑی نشانی ہے اللہ نے نظام آب رسانی پر بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا اس کے بعد ایک اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے انسان کے وجود کی حقیقت کہ ڈاروینز بالکل صحیح ہے کہ انسان حیوانیت کے مختلف مراحل کو طے کر کے حدود بشریت میں آیا اردو گاڑی ہو گئی کیا انسان زندگی کے مختلف مرحلوں کو طے کرتا کرتا انسان بنا ہے جیسا کہ ڈاروین کا خیال ہے کہ پہلے انسان ایک مخصوص قسم کا کیڑا تھا لاکھوں برس بعد اس کیڑے کے اندر تبدیلی ہوئی وغیرہ وغیرہ پھر بندر بنا اور پھر بندر سے انسان بن گیا کیا یہ انسان بندر کی اولاد ہیں اللہ تبارک فرماتا ہے ایسا نہیں ہے انسان کا وجود کسی حادثے کا رہی میں منت نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم ایسا وجود میں آ گیا بلکہ اللہ تبارک بطالہ نے پورے پلان کے ساتھ پورے پلاننگ کے ساتھ انسان کو وجود بخشا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے پہلے انسان کا پتلا بنایا جس کا نام آدم ہے جس کی تم اولاد ہو پیدا ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی پہلے پتلا بنایا پھر روح ڈال دی صاحب ارادہ ہو گیا صاحب شعور ہو گیا صاحب عقل ہو گیا چلنے لگا پھرنے لگا ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ انسان کی تخلیق کی ہے اور انسان کے وجود کی حقیقت کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ اس کا تعلق صرف تاریخی واقعے سے نہیں بلکہ خود انسان سے اس کا گہرا تعلق ہے تاکہ انسان اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھے اور سمجھ کر کے اپنی پوری زندگی کو اسی روشنی میں اپنی پوری زندگی کے سفر کو اسی روشنی میں طے کر سکے اللہ تبارک نے بتا دیا دوسری مخلوق کا تذکرہ نارے سمو سے پیدا کیا ہے۔ سموم अगर आग के अंदर से धुआं निकाल लिया जाए तो समूह बन जाता है कोई टनल हो टनल टनल से आग गुजारा जाए और टनल इतनी गर्म हो इतनी ज्यादा गर्म हो कि उस गर्म टनल से आग को गुजारा जाए और जब आग बाहर निकले तो धुएं से बिल्कुल पाक हो तो दिखाई नहीं देती आग जो दिखाई देती है इस वजह से दिखाई देती है कि उसके अंदर धुआं मौजूद है اور اگر آگ سے کے ایک ایک جس کو نکال لیا جائے تو آگ نارے سموم بن جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گرم مادہ ہے سموم اور دکھائی نہیں دیتا سے اگر پاک کر لیا جائے اس آگ کو تو آگ نارے سموم بن جاتی ہے دکھائی نہیں دیتی اور اسی انسین مادہ سے اسی انسین میٹر سے نہ دکھائی دینے والے مادہ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے کیا ایسا ممکن ہے کسی انسین میٹر سے ایک انسین مخلوق کو پیدا کیا جانا صحیح ہے اللہ تبار تالا آٹھویں پارے میں فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وہ قبیل ہو منہائی تو لاتا رہنم. یہ ایسی مخلوق ہے کہ تم کو دیکھتی ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ جس مہاطے سے تمہیں بنایا گیا وہ مہتا تو نظر آتا ہے اس وجہ سے تم دکھائی دیتے ہو اور یہ مخلوق ایسے ماتے سے بنائی گئی ہے جو ماتا ان سین ہے لہذا دکھائی نہیں دیتی یہ مخلوق انہو یراکم تمہیں دیکھتی ہے یہ مخلوق منہائی تو لاتا رہنا اسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے